السلام علیکم گریٹنگ ٹو اینڈ آل حال ہی میں وی سیلیبریٹ انڈیپینڈینس ڈے اور یہ دن بہت اچھا موقع فراہم کرتا ہے ایک بہت ضروری سوال کرنے کا وہ سوال ہے کہ ہندوستان کیا ہے واٹ از دا آئیڈیا آف انڈیا آئی مین بھائی فواز یہ سوال کہ ہندوستان کیا ہے ہندوستانیت کیا ہے آج کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بہت اہم سوال ہے ہندوستان محض ساڑھے بارہ لاکھ مربع میل میں پھیلے ایک علاقے کا نام نہیں ہے ہندوستان نام ہے ایک سوچ کا ایک قدیمی تہذیب کا ہندوستان نام ہے ایک سماجی فلسفے کا ہندوستان کو ڈھونڈنا ہے تو ہندوستان امیر خسروں کی موسیقی میں ہے ہندوستان بادشاہ اکبر کے صلہے کل میں ہے صوفیوں کی سادگی میں है کبیر کے دوہوں میں है ہندوستان رانی لکشمی بائی کی شجاعت ہے ہندوستان بھگت سنگھ کی جوانی है بسمل کی انقلابی شاعری ہے ٹیگور کے گیت ہیں مولانا آزاد کی بصیرت ہے اور ہندوستان گاندھی کی قیادت ہے بدقسمتی سے آج بہت سی ملک مخالف جماعتیں ہندوستان کے اس تصور کو مٹانے پر تلی ہوئی ہیں اور یہ ذمہ داری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ہے کہ وہ ہندوستان کے صحیح تصور کو فروغ دے اور ہندوستان کے صحیح تصور کو عوام الناس تک پہنچائیں وہ ہندوستان جو سب کا ہے جب قربانیاں سبھی نے دی ہیں تو ملک پہ حق بھی سبھی کا برابر ہے یہ بات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اٹھ رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ مستقبل میں ہم لوگ اٹھاتے رہیں گے